اللہ رحمن و رحمۃ الحمد اللہ و رحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور باقی تمام سب کو شیب حسین نے آج شمار دس کتاب دعوت شریف میں سے درست نمبر انتیس ہے جس میں کلمات اذان اور ان کی مختصر توجہ ترجمہ والوں کو ذکر کر رہا ہوں جو اذان ہم روزانہ دیتے ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے حضرے میں نہیں جو ہے اس اذان کے کیا معنی و مقصد ہے مطلب ہے اس کے بارے میں مختصر آرائش پیش کروں تو اذان کے کلمات تو آپ کو معلوم ہے کہ شروع شروع میں جو ہے سب سے اللہ اکبر چار مرتبہ اشد ان اشد اللہ الہ الا اللہ الہ دو مرتبہ اشد ان محمد رسول اللہ دو مرتبہ اشد علی علی اللہ دو مرتبہ حیا اللہ صلاح دو مرتبہ حیا الفلاح دو مرتبہ حیا خیر العمل دو مرتبہ محمد و علی الخیر البش دو مرتبہ اللہ اکبر دو مرتبہ للہ دو مرتبہ ہاں یہ مبارک علمات ہیں آزان کے ان کی مختصر ترجمہ تو یہ جی ہے سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں اللہ اکبر ہاں جی اللہ جو ہے اس کائنات کے ذات واجب الواج الوجود،, الوجود کا نام ہے جس نے, جس نے اس پوری کائنات کو حلف فرمایا آپ جو اس کائنات کے پروان خالق مالک اور رازق کا ہاں جی اصل نام ہے اس کا اسلام ہوتے ہیں عالم شخصی، یعنی ذات باری تعالیٰ کا مشخص و معین نام ہے جس کو منطقی اسلام بولتے ہیں جز یہ حقیقی ہاں جی علم انہوں کے سلام ہوتے ہیں عالم شخصی یعنی معین اور مشخص ذات کا نام ہے بعض لوگ ایک مفہ میں کلی ہے واجب الوجود کے معنی میں واجب الوجود کے مفہوم بھی مفہ میں کلی ہے اس کا نام ہے تو یہ غلط ہے پھر تو کلمہ لا الہ اللہ کے سے بندہ معاہد نہیں ہو جائے گا لا الہ اللہ اللہ جب مشخص معین ذات واجب الوجود اور کائنات کے رب اور مالک کا نام ہے تو پھر جو ہے تب جا کے لا اللہ کرنے سے باقی تمام جو جو مابودان باطل ہیں وہ سب نہ ہو جاتے ہیں اور صرف اللہ کے معبود ہونے کو اللہ کے رب اور الہ ہونے کو اللہ کے مالک حقیقی ہونے کو اس کے علاوہ باقی صفات جو پاک ذات کے لیے ہیں وہ سب ثابت ہو جاتے ہیں اس طرح جب یہ کلمہ بندہ مومن زبان پر جاری کرتے ہیں تو وہ ماہد ہو جاتا ہے اللہ کو ماننے والا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے جس طرح ہمارے بھی ایک نام ہیں اور کچھ صفات ہوتے ہیں بندہ ہے پہلے صرف مثلا حسن کسی کا نام تھا پھر بعد میں اس نے تعلیم حاصل کیا تو اس کے بعد پھر ڈاکٹر کا لفظ اضافہ ہو جاتا ہے عالم کا لفظ اضافہ ہو جاتا ہے انجینئر کے لفظ اضافہ ہو جاتا ہے کوئی اور ہنر کا تو اس لیکن جو اللہ تعالیٰ اس کو صفات بولتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے جو ہے اس کے صفات اور اس کے ذات ہیں ازل سے اللہ جو ہے ازل سے جب سے اس کے ذات ہے وہ عالم ہے جب سے اس کے ذات ہے وہ خبیر ہے وہ حلیم ہے وہ حیون ہے ہاں جی وہ عزیز ہے اور ہر چیز اللہ کے جن بھی آسما السلہ ہیں وہ اس کے ذات جب سے ہے وہ ان صفات سے متصف ہے یعنی ہمارے طرح نہیں ہے ہماری ذات پہلے ہیں صفات بعد میں حاصل کرتے ہیں پیدا ہوتے بعد ہم میرا ہاتھ بالکل خالی ہے ہم کچھ نہیں جانتے تھے لیکن اللہ تبار و تعالیٰ کی ذات ایسی باکمل ذات ہے وہ ازل سے ہے. انہی صفات سے متصف ہے اور اب تک انہیں صفات سے متصف رہے گا تو اس پاک ذات کے جو ہے نام گرام میں ہے اللہ جو ہے اس کائنات کے رب حقیقی کا نام اللہ ہے پھر اکبر جو ہے اکبر اس میں تفضیل ہے علماء کے اسلام میں تو جیسے انگریزی میں ڈگریز ہوتی ہیں تو اس طرح عربی میں اس کو اس میں تفضیل ہوتی ہیں تو اللہ اکبر ہے جی اس کے معنی کا ہے اکبر سیغم والا افعال بڑا سمجھنا تعظیم کرنا یعنی ہر چیز سے بزرگ اور بہتر اور عظمت والی ذات تھے اللہ اکبر یعنی اللہ کے ذات ہر چیز سے بزرگ اور بدتر اور عظمت والی ذات تھے یہ مراد ہے تو جب آپ اللہ اکبر بولتے ہیں تو آپ اس بات کے اقرار کرتے ہیں اے پاک ذات اے اس کائنات کے رب اور مالک حقیقی تو ہر چیز سے بزرگ اور بدتر ہے ہاں تو ہر چیز سے عظیم ہے اور بزرگ و برتر ہے یہ کہنا جو ہے اور عظمت والی ذات یہ کہنا آپ کا مقصد ہے ہاں اور انسان جب انسان سچائی کے ساتھ جو ہے اللہ کو ہر چیز سے بزرگ و برتر اور عظمت والی ذات ہیں ہونے پر مضبوط اعتقاد پیدا کریں تو ہرگز اللہ کی رضا کو چھوڑ کر کسی محلوق کی رضا جو ہی کو کبھی بھی ہاں نہیں چاہے گے بندہ ہاں جی مولا علی علیہ السلام نے خطبِ حمام میں متقی لوگوں کے صفات نے لگا میں بیان فرمایا فرمایا اعظم اللہ خالق و انفصیم فصع المعدون ان کی نگاہ میں خالق سب سے عظیم ہے لہذا اللہ کے جو غیر ہے وہ سب ان کے نظر میں حقیر ہے ہاں لہذا وہ عظیم کو چھوکر حقیق کے رضامندی کے پیچھے نہیں جائیں گے اور دیکھو یہ ایک حقیقت ہے آپ جتنا اونچائی کی طرف جائیں گے اگر آپ اسی زمین میں رہیں گے نیچے فرش پریں تو آپ کو یہ جو عمارتیں بہت بڑا بڑا نظر آئے گا بیچ منزلہ تیس منزلہ چالیس منزلہ عمارتیں دیکھ کر آپ جو ہے داں رہ جاتے ہیں کتنی بڑی عمارت ہے ہاں جی لیکن آپ انچے اونچے پہاڑ پر چڑھ کے دیکھیں اونچائی پہ چلے جائیں تو آپ کو یہی پر یہی عمارتیں بہت چھوٹا نظر آئے گا پھر جہاز پہ سوار ہو جائیں اور جب کہ آپ ایئرپورٹ پر ہیں تو آپ یہی ایئرپورٹ کی عمارتیں بہت عظیم نظر آئے گا شروع شروع جات میں اٹھتے ہوئے نیچے عمارتیں بہت بڑا نظر آئے گا لیکن جوں جوں آپ اوپر جائیں گے اور آپ کو یہ عمارتیں چھوٹا نظر آئے گا ہاں جی اور جب ایک بات آتے ہیں آپ کو یہ عمارتیں نظر ہی نہیں آ گا تو یعنی اتنی حقیر ہو جائے گا وہ نظر ہی نہیں آ جائے گا بس یہی نسبت اللہ تعالیٰ اور بندے کے ساتھ ہے جتنی آپ اللہ کی عظمت کو دعا کریں گے جتنے آپ خود کو اللہ سے قریب کریں گے اتنا آپ دنیا سے دور ہو جائے گا جتنا آپ خود کو دنیا سے نزدیک ہو جائے گا اتنا اللہ سے دور ہو جائے گا اللہ حقیر نظر آ جائے گا دنیا آپ کے نظر میں بڑا ہوگا جو, جو آپ اللہ کی عظمت کو جاننے لگ جائیں گے دنیا کے دنیا حقیقی نظر آئے گا یہ کہ حقیقت ہے اور اسے اللہ اکبر کا ایک اور معنی ہے کیونکہ عام مشہور معنی تو یہی جو میں نے آپ کو کہا اللہ اکبر اللہ ہر چیز سے بڑا بزرگ و بدر اور عظمت والے ذات ہے مشہور معنی تو یہی ہے امام جعفر صادق ایک اور معنی فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر کے معنی یہ ہے اللّہ اکبر ان یوسف اللہ تعالیٰ اس چیز سے بزرگ اور برتر ہے کہ بندہ اللہ کی صفات بیان کر سکے اس کی عظمت کو بیان کر سکے اس کی شان مرتبہ بیان کر انسانی عقل اور شعور اللہ تعالیٰ کے کما حقہ ہو توصیف کرنے سے اس کے صفات بیان کرنے سے اس کے سرائی سے عاجز ہے یہ بین فرمائے مولانے اور یقیناً علیہ السلام بہتر جو ان حقائق کو جانتے ہیں پھر اس کے بعد اشہد اللہ الہ اللہ, اللہ اس میں جو ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اشاد کا معنی کیا ہے شہید اشد و گواہی دینے کے معنی میں تو بعض کو میں ایک لفظ کے اصلاح کروں ہمارے باہر علاقوں میں اشادو کا لفظ جب پڑھتا ہے نا تو اس کو ذرا کھینچ کے پڑھتے ہیں اس کی ذرا تصویر اشادو کر کے کھینچ کے پڑتے اشاد ڈال کے اوپر صرف پیش پڑیں گے تو میں گواہی دیتا ہوں کا معنی ہے اشاد کو اضافہ کر کے پڑھیں کھینچ کے پڑھیں پیش کو تو ان لوگوں نے گواہ دیا تو یہ معنیٰ بن جاتا ہے پھر یہ آزان غلط ہو جاتے سو فطر غلط جاتے اب وہ ان لوگوں کون نہیں پتہ نہیں لے گا اسے کون مراد ہے تو شیغا بالکل لفظ بدل جاتے الفاظ بدلنے سے معنی اور لفظ بدل جاتے ہیں اور اس طرح یہاں پر واو پیش کو کھینچیں گے تو بالکل سو فیصد غلط ہو جاتی ہے اس طرح وہ اذہن باطل ہو جاتی ہے لہٰذا جو ہے جو لوگ اس طرح اگر کھینچتے ہیں اشدو کے واؤ کو اشد اللہ اللہ ارشد نسل اللہ علیہ اللہ سب میں یہ انتہائی خوش غالی ہے میں نے بہت سے علاقوں میں بھی سنا ہے اور لوگوں سے بھی سنا ہے کہ وہ دال کے پیش کو کھینچتے ہیں تو یہ بہت غلط ہے انتہائی غلط ہے اس کا کھینچنا نہیں ہے دال پیش دو علبے پڑھتے وقت ہم پڑھتے ہیں نا دال پیش دو بس اشہد اس میں کھینچنے کی کوئی گنجائش نہیں اشہد اللہ الا الہ اللہ اب اشہد کر کھینچیں گے تو معنی غلط ہو جائے گا ان لوگوں نے گواہی دیا معنی ہو جائے گا تو یہ بالکل سو فیصد غلط ہو جائے گا اور خود کے اللہ کی وضاحت کی گواہی دینے کا معنی سرے سے نہیں دے گا اس طرح آپ کے یہ اذان باطل ہو جائے گا لہٰذا اس میں احتیاط کرنا ہے بس میں قوائی دیتا ہوں لا اللہ یہ لفظ لاکھ و عربی سے لام کو و نفی جنس بولتے ہیں ہے اس کا اسم ہے تو لا الہ موجود اللہ محرود اللہ کے کوئی معبود موجود نہیں تو جب نفی جنس ہو ہیں لا الہ یعنی کوئی بھی اللہ کے علاوہ کوئی بھی شے کوئی بھی ذات کوئی بھی مخلوق ہاں جی اس چیز کے قابل ہی نہیں ہے جنس کے نفی کی بندگی کی جائے ہاں جی اس کے اعتعاد کی جائے بھی ذات ہاں جی صرف اللہ کی ذات ہے بندگی کے لائق کہ اسی کے سوا جو ہے کوئی بھی جو ہے معبود کے عبادت کے لائق نہیں یعنی سوائے یہاں یہ جو ہے جی جو چیز عبادت کے لائق ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ذات یقتا عبادت کے لائق ہے یہ معنی ہے لا الہ اس میں سختی ہے تھوڑا زور ہے لا الہ کوئی معبود نہیں نہ جو ہے یہ بے مابودان لوگوں کے خود سختہ چیزیں معبود ہیں ہاں جی جنہوں نے پتھر کی شکل میں لوہوں سے مختلف چیزیں بنائے مورتیاں بنائے یہ معبود ہیں نہ کچھ لوگ ستارے چراح چاند ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں نہ وہ معبود ہیں خوش روح جیسے عاطے حضرت وزیر کے عزیر ان کو معبود سمجھتے ہیں ان کو خدا سمجھتے ہیں نو ان کے ہاں جی ان میں سے کوئی معبود نہیں ہے وہ سب اللہ کے محروق ہیں معبود صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات ہے تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے تمام مابود ہائے باطل کی نرف جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کو رب ہونے کو الہ ہونے کو اور ثابت کرتے ہیں تو اسی کو کلمہ توحید کہتے ہیں آپ اشحد کہہ کر یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہاں عبادت کے لائق کوئی نہیں صرف تیری ذات عبادت اور بندگی کے لائق ہے اس حقیقت کا اقرار کرتے ہیں اسی کو کلمہ توحید کا وجہ جاتا ہے پاک کلمہ ہاں اور اس کلمے کے اقرار کے بغیر کوئی بھی بندہ شرک کے دائرے سے نہیں نکلتا ہے جب بندہ خلوص سے سچائی کے ساتھ یہ کلمہ پال لیتا ہے تو شرک سے یہ نکال آتا ہے اب یہ بندہ مشرک نہیں ہے اس کو مشرک نہیں کہیں گے لیکن محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں گے تو وہ کافر رہے گا مشرک نہیں ہے کافر کو انکار میں محمد کی رسالت کا بھی, بھی انکار ہے جب اس نے اشد محمد الرسول رسول اللہ بھی جب پڑھ لیا تو آپ کوفر سے بھی نکل آئے گا کیونکہ کفر کے کی معنی انکار حقیقت کو چھپانا تو رسول اللہ کی رسالت کو مانے نہ مانے قرآن کو نہ مانے تو اس سے کافر ہو جاتی ہے اس لیے جو ہے اس قہر سے نکلنے کے لیے اشد ان محمد الرسول رسول اللہ کا بھی اذان کے اندر ارار کرتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں یہاں پر بھی اشادو کا آلود میں رکھے پیش کو کھینچنا نہیں دو بس دال پیش دو اس کو ہرگز دکھے نہ کھینچیں گے واو پیدا ہو جائے گا تو لفظ بننے سے معنی معنی چینج ہو جاتی ہے اور معنیٰ غلط ہو جاتی ہے میں نے کہا اس سے معنیٰ بن جائے گا ان لوگوں نے گواہ دیا جب یہاں ملاتے میں نے گنواہ دیا اذان کو خاص طور پر حیا رکھیں ہاں بلتستان کے بعد علاقوں میں میں نے خود سنا لوگ اس کلمے کو کھینچتے ہیں اشدو کر کھینچتے ہیں بہت کھینچتے ہیں تو یہ اس لفظ مکمل طور پر غلط ہو جاتی ہیں اور پھر وہ اذان باطل ہو جاتی ہے تین دفعہ جب غلط لفظ اذان کے اندر پڑیں گے اور جو سو فیصد غلط ہے تو اذان کیسے صحیح ہو جائے گا ہاں اذان صحیح نہیں ہوگا تو یہ سنت جو ہے غلط چیز اذان کے اندر پڑ لے تو آزان میں کچھ لوگوں کو زیادہ کھینچنے کی شوق ہے جس سے جہاں معنیٰ میں خلل نہیں آتے وہاں کھیل سکتے ہیں جہاں معنیٰ میں خلل لاتے ہیں وہاں کھیلنا سرے سے غلط ہے جائز نہیں تو اس لیے آزان جو لوگ پڑھیں جن کو صحیح پڑھنا آتا ہے جو صحیح طریقے سے اذان دیتے ہیں چلو اپنے اذان اکیلا ہو تو کچھ بھی اقوام میں جو لوگ مساجد میں اذان دیتے ہیں دوسروں کی ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں فرض کفائی کو ان کو ہر صورت میں اذان صحیح دینا ضروری ہے غلط اذان دیں گے تو اس کا گناہ بھی باخلوں کے گناہ بھی خود کے اوپر آئے گا فرد ہے کہ بھائی ہونے کے جگہ پہ لینے کے جگہ پہ دینا پڑ جائے گا دوسرے الفاظ میں ہاں جی لہٰذا جو ہے یہ غلط ہے اشاء تو محمد رسول اللہ محمد کا معنی کیا ہے یہ ہمدہ یحمد و سے جو محمد اسم ہے محمد الس مفول کا سگا ہے ہاں جی اسے مفول کا سگا ہے آزمادۂ حمید یہ سے ہاں جی حمید یہ سے اور ہم ہمدن ہے اس کے معنی کیا ہے تعریف کرنا سراہنا شکر کرنے کے لوگ معنی لیکن خود محمد کا معنی جو ہے محمدن کا معنی جو ہے شدان محمدن لفظ محمد کا معنی حت یہ جو ہے باب تحفیل کے سب سے ہے بے معنی کتاب عربی بہت معتبر کتاب ہے کتاب ہاں جی سیاح جوہری کے نام سے اس کا ایک خلاصہ ہے مختار سیاح کے نام سے اس میں محمد کا یہ تعریف یہ التجمہ کیا ہے تشہیر کیا ہے؟ محمد یعنی الرجی کا صورت خصال حلما وہ حسین جس کی اچھی اور نیک حضلتیں بہت زیادہ ہے کھسیریں جی کے نیک حضلتیں نیک نیک صفات اچھی صفات سخاوت شجاعت ہاں جی حلم اور درگزر ہاں جی علوم اور اسی طرح جو ہے تمام نیک صفات ہاں یہ جی تو پروری ہر چیز میں جتنے بھی دنیا میں اچھے اوصاف آپ سوچ سکتے ہیں ان تمام صفات میں یعنی وہ تمام صفات آپ کے ذات گرامی مونا الجیب مانی یہ کہ بہت خوبصورت مانا محمد یعنی وہ شخص سے کثرت خال اور جس کی نیک صفات پسندیدہ صفات اس کی بہت زیادہ ہے یہ معنی ہے کیا ہے جی یعنی ہنسی ہوا ہستی جس کے بہت سے اچھی اچھی اور نیک حصلتیں ہیں اس لیے وہ شامل و ذکر میں بھی پڑھتے ہیں یہ اشا جو ہے بلاغل کمال ہی کشفت جمال ہی حسنت جمی و خصالِ صلی والے حسنت بہت خوبصورت تیاگ کہ تمام حسلتیں تو اس میں یہ فرم ہے آپ کے بہت اچھی خصلتیں ہونے کو بھی ثابت کیا وہ تمام خصلتیں باقی تمام لوگوں سے بہت اچھا ہونے کو بھی ثابت کیا اس شعر کے اندر بھی یہی مطلب اور محمد کا جو لوگی معنیٰ ہے وہی اس میں بھی ثابت کریں اس لیے فارسی اشعار بھی ہیں ہاں جی کہتے ہیں حسن یوسف دم ایسا ید زاداری آنچ خوبان ہم دارن تو تنہا داری ہاں جی یوسف کا حسن ایسا کہ جو دم جس سے بیماریاں ٹھیک کرتے تھے وہ قوت ایسا کہ موسیٰ کے معجزات اور وہ تمام اچھائیاں جو تمام انبیاء رکھتے تھے وہ سب آپ میں اکیلا ہیں ہاں جی اور اس کے علاوہ یہ لفظ اننا جو آئیے اشد انّن محمد یہ لفظ انّا اس کو حرف تحقیق بولتے ہیں اس میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بعد میں شک و شعبہ کی کوئی گنجائش نہیں اس کا مطلب یہ آنے والے بعد میں تو یہاں اشد انّ محمد رسول اللہ کے مطلب یہ ہے اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ مجھے اس بات میں کوئی شک شعبہ نہیں ہے ذرہ بھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے اور رسول کا معنی کیا ہے پیغام رسان پیغام پہنچنے والا اللہ کی طرف سے یہاں اصلاح میں جو رسول یعنی صاحب کتاب صاحب شریعت نوی جو خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچائے اس کو رسول بولتے ہیں تو آج کے دس میں یہیں تکتیفہ ہے بقیہ کے در